ان الحمد اللہ نحمددو و نائینو ہوق ہو منوں بہی ون تول آائیں و نعود اللہ ہی میں توریان کسیہ و من تیہ عملہ من ہدہ اللہ و فلا مبل اللہ م وب للپلا ح الل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 وعلى آله واسحابه وأزواده وزرياته إجمعين أما بعد فأوض بالله السميع العليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سمي عليم صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا ملتانی یفقہ قولی آمین یارد العالمین احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت سے مطالق گفتگو پہل بھی ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو بھیجا کس لیے تھا آپ کے فرائض چار گانا بحثیت رسول کیا تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا دے کر دنیا کی طرف بھیجا اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اور آپ کی سنت کا مقام دین میں کیا ہے یہ جتنے بھی موضوعات ہیں ان میں سے ہر ایک پہ بڑی مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے کی جاتی بھی رہی ہے ہمارا موضوع یہ ہے دیکھا یہ جاتا ہے کسی بیمار کے اندر کمی کس چیز کی یا زیادتی کس چیز اس کے لیے مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں بلڈ کا ہوتا ہے یورین کا ہوتا ہے اور بہت سارے ہوتے کچھ چیزوں کی زیادتی ہوتی ہے ان کو کم کرنے کے لیے دوا دی جاتے ہیں اور کس چیزوں کی کمی ہوتی ہے ان کو زیادہ کرنے کے لیے دوا دی جاتی ہے اس لیے کہ جو سٹینڈرڈ ایک کاؤنٹنگ ہے اس کے مطابق کے اندر موجود چیزیں یا جو بھی منرل ہیں وہ برابر ہو جائے پروگار نے نیکی اور بدی کو ناپنے کے لیے دین اور بے دینی کو ناپنے کے لیے ایک اسٹینڈرڈ شخصیت دنیا میں پہلے ارض کیا جا چکا ہے کہ ہر چیز کو ماپنے کا ایک پیمانہ ہو اور جب تک اس پیمانے کو ٹیمپر نہ کیا جائے اس پیمانے کے اندر چھچاڑ نہ کی جائے اس میں کمی بیشی نہ کی جائے تو ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی حکومت باقاعدہ چیک کرتی ہے کہ وہ کلو دو کلو پانچ کلو کے جو باٹ ہیں دکاندار نے ان کو ٹیمپر تو نہیں کیا ان میں سے کچھ سکا نکال تو نہیں دیا ہے کمی تو نہیں کر دی ہے اسی طریقے سے ایک پیمانہ ہے ہمارے پاس سنت ایک پیمانہ ہے جس سے ہم نے دین کو ماپا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ اپنے عمل کو ناپنا زیادہ ہے تو بھی ٹھیک نہیں کم ہے تو بھی ٹھیک مطلوب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے یہاں جتنی بھی آئی ہیں اگر ایک جملے کے اندر ان کا سبب بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے پیمانے یعنی سنت رسول کو ٹیمپر کیا ہے اس کے اندر گڑبڑ کی اور اگر اس کا علاج تجویز کیا جائے ایک جملے کے اندر تو وہ یہ ہے کہ جو کمی ہے اس کو پورا کرو سنت کو زندہ کرو اس کو وہ اہمیت دو جس کی وہ حقدار ہے مردہ سنت آپ نے سنا ہوگا کوئی زمانہ آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت پر جو لوگ خیال سمجھتے نا سنت ہی ہے نا یعنی اس کی کوئی امپورٹینسی کوئی نہیں ہے. ہے تو سنت ہے نا جہاں چاہے گرا دو جہاں چاہے دفنا دو ہے تو سنت ہے لوگ اس کو آسان سمجھتے آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنا ہاتھ پر انگارہ رکھنے سے زیادہ مشکل آج اب لوگوں نے نیکی کے نام پر بدعات کے ڈھیر لگا دیے ان میں سے سنت کو نکال کے لانا جان دینے کے برابر پھر آپ نے فرمایا میری ایک مردہ سنت کو لفظ مردہ پہ غور کیجیے میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے والے کو ایک وقت وہ آئے گا سنت کی اتنی قلت ہو جائے گی اور قلت کی وجہ سے اس کی اتنی اہمیت ہو جائے گی آپ کو پتہ جب کسی چیز کی کمی ہوتی ہے مارکیٹ میں اس کے ریٹ چڑھ جاتی ہے اس کے ریٹ ڈاؤن ہو جاتے وافر مقدار میں ہماری حکومت پیسہ چھاپتی ہے کرنسی ڈاؤن ہوتی چلی جا جو مارکیٹ میں زیادہ آئے گی انڈیا کے آم جب آتے ہیں مارکیٹ میں تو پہلے پہلے آتے ہیں اور کوئی مقابلہ کوئی نہیں ہوتا مہنگے بیچتے ہیں دس روپئے بارہ روپے کلو جب پاکستانی مارکیٹ میں آتے ہیں ڈھائی روپے کلو دو روپے کلو کیوں بہتا تو گئی جتنی کمی ہوتی ہے قیمت چڑھتی ہے جتنی جاتی ہوتی ہے قیمت گرتی ہے سنت کتنی کمی ہو جائے گی لوگوں کے اندر کہ ایک سنت کو زندہ کرنا سو شہید کے برابر حضرت ریت چڑھ جائے اس لیے کہ اس وقت سنت کو زندہ کرنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہو گرمی کے موسم میں سردی کا پودا لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو ایک انوائرمنٹ دینی پڑتی ہے اس کے لیے گرین ہاؤس بنانا پڑتا ہے اس کے دلیے. تو سنت کو زندہ کرنے کے لیے سنت کا ماحول بنانا پڑتا ہے سنت کا ماحول بنانا کوئی جوکھم بیلپنا پڑتا اس کے لیے کوئی آسان تام نہیں اور مردہ سنت اس لیے کہا کہ ہر بدت کے قدموں میں ایک سنت کی قبر ہوتی دیکھیے زندگی میں خلا کوئی نہیں ایک کرسی ہے دو آدمی ہیں ایک اٹھے گا تو دوسرا بیٹھے ایک کرسی تھی دو بندے تھے اس کے طلبگار ایک کو نکال کے باہر بھیج دیا نا مکے میں دوسرا بیٹھ گیا آپ کی زندگی کے ہر لمحے کے بارے میں ایک سنت موجود ہے رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے رسول نہ ہو تو احکامات ہو سکتے فرائض ہو سکتے لیکن سنت کون ہوتی طریقہ کو نہیں بات. اور رسول فرشتوں میں سے بھی بھیجا جا سکتا تھا ایسی کوئی بات نہیں بلاؤ نشا جالنا بالکل ملائے کتن فی الحال لیکن اگر فرشتہ ہوتا تو نہ وہ شادی کرتا لہٰذا شادی کے بارے میں کوئی سنت نہ ہوتی مباشرت کے بارے میں کوئی سنت نہ ہوتی غسل کے بارے میں کوئی سنت نہ ہوتی بیٹی بیانے کے بارے میں کوئی سنت نہ ہوتی بیٹا مر جاتا تو اس کے بارے میں کوئی سنت نہ ہوتی چچا کے بدن کے گیارہ ٹکڑے ہوتے تو کوئی سنت نہ ہوتی دو بیٹیوں کو طلاق مل جاتی تو کوئی سنت نہ ہوتی مقصد کیا رسوم زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں شیشہ دیکھنا ہے کپڑے نئے پہننے ہیں باتھ روم جانا ہے باتھ روم سے نکلنا ہے سونا ہے جاگنا ہے سواری پہ چڑھنا ہے سواری سے اترنا ہے کوئی نیا میوا دیکھنا ہے نیا چاند دیکھنا ہے وضو کرنا ہے غسل کرنا ہے قبر میں اتارنا ہے نیا بچہ پیدا ہوا اس کا نام رکھنا ہے شہر چکان زندگی کے کسی شعبے کے بارے میں کوئی مائک لال اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں یہاں سنت نہیں ملی Right. خلا نہیں ہے نا تو بدت پہلے ایک سنت کو مارے گی تو اپنی جگہ بنائے گی جب تک سنت مرے گی نہیں بدت تو جگہ نہیں ملے گی کرسی نہیں ملے گی لہذا بدھی ایک سنت کا قاتل ہوتا اور جتنی بدت ہی یاد کرے گا اتنی سنتوں کا قاتل ہوتا. اب سنت کو زندہ کرنا تو اب بدت کو مارنا پڑے گا دیکھیے کرسی تو ایک ہی ہے پہلے بد نے سنت کو ہٹا دیا تھا دفنا دیا تھا ڈپورٹ کر دیا تھا اب بدت کو اٹھانا سنت کو بٹھانا جو ہے وہ لا کے بٹھانا اور وہاں سے بدت کو اٹھانا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی بدت ایسے ہی اٹھ جائے گی امبیا نے آ کے کیا کیا حج کے بارے میں جو بدتیں تھیں ان کو ہٹایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا یام استرا ہوم وہ ان سے ان کے بوجھ ہٹا دیتا ہے یہ بوجھ کیا ہے بدتے ٹول ٹیکس جو رستے میں ان کے مذہبی لیڈروں نے لگائے تھے یاداوان ول اغ لال اللہ کا نیم اور جو زنجیریں انہیں پہنا دی گئی تھی وہ رسول کاٹ ڈالے اپنی طرف سے ڈوز دو ڈونٹ اپنی طرف سے مرنے کے بارے میں مختلف رسومات دین کے نام تو ان کو ہٹانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے جان لگ جاتی ہے آدمی تو جو بھی ہمارے یہاں اس وقت صورتحال ہے اور وہ بڑی خوفناک صورتحال ہے اس کا سبب وہ جو یارڈ اسٹک ہمیں دی گئی تھی پیمانہ دیا گیا تھا اپنی زندگیوں کو ناپنے کے لیے ہم نے اس کو ٹیمپر کیا ہم نے اس میں کمی بیشی اور یہ کی اس نے ہے جس کے پاس وہ پیمانہ تھا اس نے کی پیمانہ کس کے پاس تھا فرمایا الاما واراسات الانبیاء علماء نبیوں کے وارسی تو نبی سے وہ پیمانہ کس کو ملا علماء کو تو ٹیمپر بھی کیا تو علماء نے کیا سنتوں کے نام پر بدت انہوں نے جاری کی عوام کو فالو کرنے والے وہ تو دین کے پیاسے ہیں دین کے نام پر زیادہ پڑھا دو عوام نے جو کیا ہے وہ تو اپنی پیاس اب اس پیاس کو اگر کسی نے ایکسپلائٹ کیا اپنی گدی مضبوط کرنے کے لیے تو اس میں عوام سے زیادہ قصور ان لوگوں کا جو نبی کے وارث تھے جن کے پاس وہ سٹینڈرڈ پیمانہ تھا دیکھیں ہماری جب گھڑیاں خراب ہو جاتی ہیں تو کس کے ساتھ ملا اسٹینڈرڈ ٹائم آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یا ریڈیو دیکھتے ہیں گھڑی ٹھیک کرتے ہیں ان کے پاس لکھا ہوتا ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم اپنی گھڑی ٹھیک کرتے ہیں اگر وہ پانچ منٹ آگے ہو جائے یا پیچھے ہو جائے تو اس کو دیکھ کے گھڑیاں ملانے والے دو چار دس لاکھ آدمیوں کی گھڑیاں خراب ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گے جب بندے کی گھڑی خراب ہوتی ہے بندے کے کریکٹر کی گھڑی خراب ہوتی ہے تو وہ مولوی کے ساتھ جوڑ کے ٹھیک کرتا ہے اور ظاہر مولوی کی گھڑی آگے پیچھے ہو جائے تو جتنے ملائیں گے اتنے گمراہ سے چلے جائیں گے پیمانہ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حکم یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی نہیں کرنی آپ دیکھیے کسی چیز کی بھی زیادتی بھی نقصان دہ کمی بھی نقصان دے گاڑی میں پیٹرول گاڑی مسنگ کرے پیٹرول ٹھیک نہ دے کم پیٹرول دے تو بھی خرابی ہوتی اور گاڑی پیٹرول اوور کرے تو بھی خرابی ہوتی ٹیونگ کرواتے نا آپ کہ نہ کم ہونا چاہیے نہ زیادہ ہونا چاہیے جتنا مطلوب ہے اتنا ہونا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین اصحاب کا واقعہ آپ کو معلوم ہے بہت دفعہ کوٹ کیا جا چکا ہے متفق کن علیہ ہے بلکہ یہ احادیث کی تقریباً ساری کتابوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نماز کس طریقے سے پڑھتے تھے کتنی پڑھتے انہوں نے کہا کہ اتنی نماز پڑھتے تھے اتنی دیر سوتے تھے پہلے پھر فلامت اٹھتے تھے پھر اتنی نماز پڑھتے تھے نماز پڑھتے اس کے بعد فجر کے ایدان ہوتی تھی سنتے پڑھتے تھے ایک پہلو پہ ہاتھ ٹیک کے ہاتھ پہ گردن ٹیکتے تھے سو جاتے تھے یا آرام کرتے تھے اور اس کے بعد جا کے بلال کامت کہتے تھے حضور جماعت کرا اس بندے نے جس نے نماز کا سوال کیا اس نے سوچا کہ حضور کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے اس لیے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں معصوم ہیں اور ہمیں تو زیادہ کی ضرورت لوگ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو گل ہی نہ کرو نا جی وہ اللہ کے پیارے نے اللہ نے بھیجا اس لیے تھا کہ ان سے ناپ کے دیکھو ٹھیک ہے کہ غلط ہے ان سے نہیں ناپو گے تو کس سے ناپو گے پھر نیچے تو جتنے ہیں سارے انسان ہیں اور معصوم نہیں غلطی ہو سکتی انہوں نے کہا جی بہرحال ان کے لیے تو اتنا کافی ہے لیکن اللہ کی قسم میں ساری رات عبادت کیا کروں گا سو گا نہیں انہوں کو گالی نہیں دی یہ نہیں کا فلم دیکھوں گا کا ساری رات عبادت کر جو کہتے ہیں جی مارا کام کوئی نہیں کیتا نبی کی مخالفت سے بھی بڑھ کے کوئی مارا کام ہے یعنی نبی کی مخالفت کرنا آپ کے نزدیک کوئی برا کام ہے ہی نہیں ہے ایک صاحب آئے اثر کی نماز کے بعد دو نفل پڑھتے ہیں رسی اٹھا کے کندے پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے ان دو نفلوں کے وہ سزا دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تھے مسجد آپ نے فرمایا اللہ تمہیں ان دو نفلوں کی وجہ سے سزا نہیں دے گا لیکن اللہ کی قسم محمد کی مخالفت کی وجہ سے تمہیں سزا دے گا. انہوں نے کہا ساری رات عبادت کروں دوسری نے پوچھا روزے کیسے رکھتے آپ نے فرمایا کبھی رکھتے ہیں, کبھی افطار کر دیتے پیر کا جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بہرحال وہ تو جی اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے رسول ہیں بخشے بخشائے ہیں ان کے لیے اتنا بھی کافی ہے مگر میں اللہ کی قسم پہ در پہ روزے رکھا کروں ساری زندگی نیکی کی قسم کھائی ہے نا اس بندے نے روزہ رکھنے کی بات کی ہے نا تیسرا آدمی اس نے کہا جی میں تو شادی نہیں کروں گا اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا جا سکتا ہے بی بیوی کے لیے تو ظاہر ہے وہ شور مچائے گی بچے شور مچائیں گے ان کے لیے کوئی نوکری کرنی پڑے گی تو میرے ذکر و فکر میں بڑا خلل آ جائے گا لہذا میں بیوی بی نہیں رکھوں شادی نہیں کروں لے گے تینوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر لائے آئے جب تصریف لائے تو آپ کی روزہ متحرہ نے آپ کو بتایا کس طرح سے لوگ آئے تھے مسئلہ پوچھتا میں نے آپ کے جو آپ کا تھا روٹین آپ کی میں نے بتا دی انہیں اس پہ انہوں نے یہ یہ کہا آپ نے ان کو بلوا بھی اور بلانے کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کوٹ کیا ان کے کہ یہ باتیں کہنے والے تم ہوں? جی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی یہ باتیں کہا کہ تم لوگوں نے کوئی تکوے کا اظہار نہیں کیا ہے کہ تم بڑے نیک ہو اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہو سکتا چاہے کوئی گیارہ سال لٹکا رہے الٹا رسی کے ساتھ چاہے کوئی بارہ سال دریا میں کھڑا رہے ایک ٹانگ پر چاہے کوئی دس گیارہ سال کچھ بھی نہ کھائے اللہ کی کسم میں تم سب سے زیادہ تکوے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں یہ مات سمجھو کہ میں معصوم ہوں تو مجھے اللہ کا ڈر کوئی نہیں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں میرا طریقہ یہ میری سنت یہ ساری رات پڑھنا میری سنت نہیں اور میں روزہ رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں پید در پہ روزے نہیں رکھتا میری سنت یہ اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے تم یہ بتانا چاہتے ہو کہ یہ شادی کرنا کوئی عیب ہے جو میرے اندر ہے تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے یہی یہ بتانا چاہتے ہو نا کہ میرا یہ ایک عیب ہے جو اللہ معاف کر دے گا اس لیے کہ میں معصوم ہوں اور تمہارا معاف نہیں کرے گا لہذا تم یہ ایب افورڈ نہیں کر سکتے کہنا تم یہ چاہتے ہو اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں من سنتی فمن راغ بہان سنتی فلائی جو میری سنتوں سے بے رغبتی کرے انہیں اہمیت نہ دے پلائی مننی منی وہ میری امت میں سے نہیں سنت کی اہمیت کی کچھ سمجھ لگی سنت کا سہل ہونا بھی ہمارے لیے امتحان ہے اس لیے کہ جس طرح نیکی کا جذبہ مشتعل ہوتا بدی کا دی جذبہ مشتحل دونوں میں ایک ہی طرح کا دین کا کام یہ ہے سنت کا کام یہ ہے کہ وہ بدی والے کو بدی سے روک کے ادھر لائے اسٹال کو روکے اور نیکی والے کے نیکی کے اسٹال کو روکے اور اسٹیبلائز کرے اس کے کریکٹر کو نت ایک سٹیبلائزر ہے جو تمہارے ایمان کا کمپریسر جلنے نہیں دیتی وہ نیکی والے کو بھی پکڑ کے ادھر رکھتی یہ سرات مستقیم ہے ان سراطی مستقیمن فتح بھی ہو میرا رستہ سیدھا رستہ ہے ایک میٹر کا فرق تھا کٹمنڈو میں آپ کا پی آئی کے تیارا پہاڑی سے لگ کے تو کتنے بندے مارے گئے ایک میٹر کا فرق تو اصل پیمانہ کیا ہے سنت کتاب و سنت حکم اللہ کا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیمانہ ہو گیا مولوی عبادات ایجاد کرتا چلا جا رہا ہے اور پبلک اس کو فالو کرتی چلی جا رہی سنت بہت پیچھے رہ گئی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ نبی نے کیا ہے فتنوں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں فقط ترکتو تو ما ان تمسک تم دیکھو میں تمہارے اندر وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا نند تو بلو میری غیر موجودگی کا کوئی فرق نہیں پڑے گا تم کبھی گمراہ نہیں ہو کتاب اللہ و سنت پھر اپنی سنت کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بھی فائن کیا فرمایا سنتی و سنت خلفا راشدین میری سنت اور خلفاء راشدین المحدین کی تو سب سے پہلے مہدی کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا خلافاشدین المحدی دوسرے مہدی کون ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تیسرے مہدی کون ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چوتھے مہدی کون ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مہدی کا مطلب کیا ہے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا خود بھی گائیڈڈ ہے اور گائڈ کرتا ہے اس وقت جیسا کہ میں نے ارد کیا تھا کہ بڑی خوفناک صورتحال ہے ہمارے یہاں جو لوگوں کا مزاج ہے وہ تو وہ پرستانہ ہے اور ہماری سوسائٹی میں ہماری سوسائٹی پاکستان بنگلہ دیش انڈیا کی سوسائٹی پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے اندر کسی بھی مذہبی شخصیت کو پلانٹ کرنا بہت آسان سکھ بھی آسانی سے پلانٹ کیا جا سکتا ہے ان میں مذہبی لیڈر بنا گا. کیوں؟ اس لیے کہ پیمانا کھو گیا ان کے پاس جب پہچاننے والی چیز نہ رہے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے اندا رسی کے نام پر سانپ بھی پکڑا جاتا یہ کتاب اور سنت دو آنکھیں ہیں جسے میاں صاحب نے کہا نا آخیوں انا تو تلکن رستہ رستہ بھی پھسلن والا اور یہ آنکھیں بھی پاس کوئی نہ ہو کوئی بھی شبد بعض آ جائے آگ پہ آ کے چلے آگ میں ہاتھ ڈالے آگ اس کو نہ جلائے کانٹوں پہ کیلوں پہ سو جائے چالیس دن پچاس دن کسی قبر میں زندہ دفن ہو کے پھر نکل آئے تو وہ ہمارا امامدی بن جاتا ہے چاہے وہ سکھ ہو یا ہندو ہو نہ اس میں کسی نے نماز کو دیکھنا ہے نہ حضور کی سنتوں کو دیکھنا ہے انہوں نے یہ دیکھنا بھائی آخر کچھ ہے اللہ کا پیارا پیا کوئی نہیں نا ساڑھ دی بھی کوئی بھی شوق دے باز آج آ جا کے ہمارے اندر ہمارا مذہبی لیڈر بن سکتا اس لیے کہ وہ پیمانا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو کوئی اڑتا ہوا بھی تمہارے پاس آئے نا اگر اس میں میری سنت نہیں ہے تو اسے قبول مت کرنا وہ استدراج ہے تدراج کہتے ہیں درج درج کس کو کہتے ہیں سیڑھی پروردگار اس کو اٹھا رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ولی اللہ ہوں میں بگوان کے بڑا قریب ہوں اسی لیے تو مجھے یہ طاقتیں حاصل ہو گئی اس تدراج اور ایک دن وہ اسی طریقے سے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا فرمایا اصل جو معیار ہے پیمانہ ہے کوئی بھی چیز سیلڈ جب ہوتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر سیل ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ اس کو مت ایکسپٹ لکھا ہوتا ہے نا دعا کے اوپر لکھا ہوتا ہے کسی بھی فیل کی کسی بھی عمل کی سنت کی اگر ٹوٹی ہوئی ہے سیل تو اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں رسول پہ بیٹھا ہوں اللہ قبول نہیں کرے گا چاہے کچھ بھی حضرت آشا سدیکار ضلع کالانہ کی اتارٹی پہ کہہ رہا ہوں آپ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی وہ عمل کیا لئی سا لہن امرینا جس پہ ہمارے عمل کی مور نہیں لگی ہوئی محمد کا کریکٹر اس کو اٹیسٹ نہیں کرتا وہ ہوا کرنے والا بھی مردود وہ عمل بھی مردود اصل پیمانہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کریکٹر حکم دیا گیا یا ائی اللہ امن اللہ تو قدم بہین یا دئی اللہ رسول ایمان والو اللہ رسول سے آگے مت بڑھو زیادہ پھرتیاں مت دکھاؤ اللہ رسول تو آگے نہ بڑھو جو آدمی نئی نئی عبادات کریٹ کرتا ہے نئے نئے مجاہدے بتاتا ہے وہ اللہ رسول سے آگے ودتا ہے کہ نہیں ودھتا وہ بتاتا کہ نہیں بتاتا نہیں انہوں نے جو بتایا نہیں میں جو بتا رہا اس طریقے سے جنت ملتی نسخے میں تبدیلی کی ہے اس نے کہ نہیں کی اذان میں تبدیلی کر دی ظالم نے عیدیں دو تھیں آپ بہت ساری عیدیں مناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام عیدوں کے عوض میں دو عیدیں دے دی عید الفطر عید الاضحیٰ دونوں کسی ایونٹ سے جڑی ہوئی ہیں ان کے کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے ان کے پیچھے کوئی واقعہ ہے جب بھی آپ وہ مناتے ہیں تو آپ کا ذہن ادھر آگے بڑھ جاتا وہ سارا واقعہ گھوم جاتا عید ہے عید الفطر ہے فطر افطار عید الاضحیٰ قربانی کس کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا کیا قربانی آئیں؟ پیج پہ پیج کھلتا چلا جا سفے اٹھتے چلے جا یہود نے ایک دفعہ لائی کی کہ مسلمان تیسری عید بھی شامل کر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو تم لوگوں پر ایک ایسی آیت تمہارے پاس آئی ہے اگر وہ آیات ہم میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے وہ کون سی ہے کہنے لگے کمل تلاکین کسی انسان کے لیے بڑی خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی اگر یہ ہم میں نازل ہوئی ہوتی تو یہ ہمارا یوم عید ہوتا آپ نے فرمایا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے عید منانے کی مجھے پتا یہ کس دن نازل ہوئی اس دن ہماری دو عیدیں دو خوشی کے دن جڑ گئے جمعہ کا دن تھا یوم النحر ہمیں اللہ کے رسول نے دو عیدیں دی ہیں ہمارے لیے کافی اب اس پہ عید میلاد النبی ہے شرن یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا یار لوگوں نے جلسے جلوس محرابیں صحابہ نے یہ جلسے جلوس نکالے حضور نے نکالے تھے یہ جلوس اگر یہ دین ہے تو سنت میں کہیں ملتا ہے فلائی پاکستان میں کتنی مہنگی ہے آپ نے دیکھیں بینر آپ نے وہ حضور کے روزے کے بنے ہوئے مجسمے اور بیت اللہ کے بنے ہوئے مجسمے دیکھیں پلائی کے ساتھ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہو جو ہمارے یہاں روشنیاں کی گئی وہ دیکھیں آپ ان سے کسی بیوہ کا خرچہ نہیں چل سکتا کسی کی گھر بیٹھی بیٹی نہیں بیاہ جا سکتی کسی مریض کی مدد نہیں کی جا سکتی لیکن اسے واہ واہ نہیں ہونی تھی ٹی وی پہ تصویر کوئی نہیں آنی تھی اخبار میں فوٹو کوئی نہیں آنے تھی اور ہمیں چاہیے یہ فوٹو آخرت کس نے دیکھی ناطے ناخواں نظر نا آتے ہیں ایسے پتا چلتا ہے پتھر سے داڑھی چھیل کے آئے جڑ بھی نظر کوئی نہیں آتی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کتابیں جو ناتوں کی ملتی ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بطرز سان والے بولتے بلا کے اور بتانا ہے کیسے پڑھ نہ تے رسول مقبول بطرز دورو دور اکیاں مارے نہ رسول مقبول بطرز ہمیں چھوڑ کر اکیلا اس سے بڑی انسلٹ ہو سکتی اللہ کے رسوخا کہ سن کے تو آدمی کا دماغ نورجان کے پیچھے اور اس کے کریکٹر کے پیچھے ہی گھومتا رہے کہ اس کس فلوں اس نے کام کیا ہے کہاں گا نبی کے پیچھے جائے گا یا اس طرز کے پیچھے جائے گا جو لگا دیا جیسا کہ میں نے ارد کیا کہ ہمارے یہاں کسی آدمی کو بھی پلانٹ کرنا سیاسی طور پر بھی مذہبی طور پر بہت آسان کوئی بھی ملک دشمن آ کے سیاسی لیڈر بن جائے بلے بلے چار نعرے ہیں جو مار دے تو بلے بلے کروا اور مذہبی طور پر چاند چھوپ نہ دکھا دے تو چونکہ عوام کے ہاتھ تھے وہ پیمانہ لے لیا گیا ہے ذرا سا بھی آدمی کو شک ہو کہ گاڑی ڈولتی ہے کہیں ہوا تو کم نہیں ہے تو ہر آدمی کے پاس کم از کم اس نے گیج ارینج کیا ہوا گاڑی میں فوراً اتر کے چیک کرتا نہیں تو کسی پٹرول پمپ میں گاڑی لے جاتا ہے اور وہاں چیک کرتا ہے ہوا تو کم ہو بیش نہیں ہے کوئی بھی واقعہ ہو ہمیں جو پیمانہ دیا ہے اللہ نے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ہے اس کے ساتھ ناپ کے دیکھو پورا نہیں اترتا اٹھا کے پھینک دو ہے وہ بندہ اڑتا ہوا آیا ہے آگ پہ چلتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے دیوار کے دوسرے طرف کی خبریں تو میں دیتا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں جنت میں جانے کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے ہم جنت میں جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل امت یاد کل الا من عبار میری پوری امت جنت میں چلی جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا میں جنت میں نہیں جا انکار اس کی طرف سے ہوگا جنت میں وسط موجود ہے اللہ کو جنت دینے سے بھی کوئی انکار نہیں اللہ من ابا جس نے خود انکار کر دیا کہ ویری سوری میں نہیں جا سکتا و من یا ابا یا رسول اللہ اللہ کی رسول جنت میں جانے سے کون انکار کرے آپ نے فرمایا من اپانی فقط دخل جنت و من اسانی فقط ابا جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری بات نہیں مانی اپنی سوچ سے جنت میں جانے کی کوشش کی وہ جنت میں نہیں جائے گا اس نے انکار کر دیا میں نہیں جا اس لیے کہ جنت میں جانے والا ایک ہی چینل ہے اب تو عیسیٰ بھی آئیں گے تو وہ نماز پڑھیں گے جو محمد نے پڑھی ہے تو جنت میں جائیں گے فرمایا اگر آج موسیٰ ہوتے تو موسیٰ کی نجات بھی میری سنت میں موسیٰ بھی حضور کی پیروی کر کے جنت میں جائیں گے اپنی مرضی پر اپنے طریقے پر چل کر نہیں جا سکتے اگر وہ حضور کی امت میں آ جائیں تو کیسے نئے نئے طریقے نکالتے یہ سنت میں نے ذکر کیا تھا ایک بچے کا شرف الدین صاحب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آدمی سے سنت کا پیمانہ کھو جاتا تو کیسے کیسے بلنڈر ہوتے اس کے بارے میں کہانیاں بڑی مشہور ہیں میں نے ارض کیا تھا کہ میں نے محمد شیخ صاحب کے یہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے اس طریقے کی بچہ ہے تو آپ اگر اس کو دیکھ لیں تو آپ بہتر رائے دے سکتے میں گیا ان کے گھر جا کے میں نے دیکھا اس کو بار بار مختلف مواقع کے اور میں نے یہ الفاظ ان سے کہے تھے کہ یہ بچہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بننے جا رہا ہے یہ بات میں انہوں نے وہی کہہ دی وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے دان دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی سال ہی گنے ہوئے ہوتے ہیں پتہ ہوتا کتنے سال میں بھی اسی سوسائٹی سے ہوں مجھے ہے کہ ایسے بندے کو تو ہم ننگا بھی ہو تو سملا نکل جاتے ہیں تو یہ تو کپڑوں میں آئے ہمارے یہاں انہوں بھی پتہ چل گیا ہوگا نا آج کا ریٹ کہاں زیادہ لگا ہوا ہے لاہور آ گئے ہو لوگوں نے مہدی بنا لی مہدی کو تو ہم یوں منتظر رہتے ہیں مہدی کے منتظر وہ ہوں جن کے مہدی غائب ہوئے ہوئے ہیں قرآن لے کر آپ کے اندر تو قرآن موجود ہے حمل کرو اس پہ یہ ذرا سا ہلیا نہیں کہ ہلیا نہیں ہر آٹھ پہ یوں لگتا ہے جیسے ہر ایک مہدی بنانے کے لیے تلے بیٹھے اور یہ قصہ ہمیں کسی نے پکڑا تھا کسی کے جھنڈے کو پکڑا, پکڑ کے دوڑ رہے ہیں تعجب اس بات پہ ہے کہ ان کی سیدھی جو لیک ہوئی ہے ہمارے یہاں چلی ہے وہ جامعہ اشرفیہ سے چلی خبریں والے نے فون کیا جامعہ اشرفیہ میں عبد الرحمان اشرفی صاحب جو وائس پرنسپل ہیں نائب محتمن ہیں جامعہ شرفیہ ان سے پوچھا کہ آپ کس کے بارے میں کیا رائے فرماتے ہیں جی اللہ کی قدرت ہے ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے دیکھیے آپ کہ عام مولوی نہیں ہے یہ بندہ یہ اس جامعہ کا نائب موت میں نہ جو سالانہ کتنی علماء تیار کر کے منڈی میں بھیجتی ہے مارکیٹ کے اندر اس کے پاس بھی سنت کا پیمانہ کوئی نہیں نکلا کہتے ہیں ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب نے اپنی اما کی گود میں دودھ پیتے ہوئے ان کی لوری سن کے پندرہ سپاہج کر لیے حالانکہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بھی اس کہانی کو حضور سے ناپ کے دیکھنا چاہیے تم نے اس کو خود مستقل پیمانہ بنا لیا ہے؟ اگر ماں کی گود سے اور ماں کے پیٹ سے کسی نے حافظ آنا تھا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا چاہیے تھا جن پہ نازل ہونا تھا مستقبل میں اور وہ پیدا ہوتے ہی پڑھنا شروع کر دیتے تو مکے والے سارے مسلمان ہو جاتے حضور کے رشتے دار پھر کوئی انکار کر سکتا تھا قرآن کا اگر ماں کی گود میں کسی نے حافظ بننا تھا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ چالیس سال کی عمر ہے پانچ آئےتیں نازل ہوئی ہیں اور حضور کو بخار چڑھ گیا ہے اور شرف الدین صاحب جن کی انگلی ناک سے ہی نہیں نکلتی ناک ہی خروت رہتے, رہتے ہیں پتہ نہیں اندر سی ڈی چلاتے ہیں وہ کر وہ ماں کے پیٹ سے حافظ نکلے اور ماں کون تھی وہ کہتے ہیں جی ماں کرسچن ماں باپ بچے کے کرسچن ہے, حالانکہ یہ کوئی کنفرم سٹوری نہیں ہے یار لوگوں نے مشہور کی ماں باپ کرسچن تھے پتر حافظ پیدا اور کیا بات عبد الرحمن شفیف صاحب سے بھی کہنا چاہیے کہ ربند جس کو حفظ کروانا ماں کی گود میں کروا دیتا یہ تم دو کروڑ سالانہ اور مہینے کا کیوں خرچتے ہو لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہو بند کرو حفظ کا شوب ماں کے پیٹ میں لوریاں سن کے ہو جائیں گے حسن حسین ماں کی گود میں لوری سن کے حفظ کوئی نہیں ہوئے کیوں فاطمہ رضی اللہ رضیلا تالانہ کیا پڑتی تھی چکی چلاتے ہو. کون کہہ رہا ہے نائب محتمند جامعہ شرفیات ہے تو اگر ان کے پاس بھی پیمانہ کوئی نہیں سنت تو والا تو لوگوں کے پاس کہاں یہ جتنے واقعات نیچے ہیں کتاب میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ہر مسلمان کے گھر میں ہونی گیارہ سو سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے تلوی سے ابلیس علامہ ابن جوزی کی اس بندے نے کتاب میں پیمانہ رکھا ہے اس کا اور ناپ ناپ کے ایک طرف پھینکتا چلا جا رہا ہے کچرا صحابہ کے دور سے لے کر جتنے بھی فتنے آئے ہیں جتنے بھی فرقے آئے ہیں سب کا ذکر سب کے عقائد کا ذکر گیارہ سو سال پہلے کی لکھی ہوئی تلبی سے اردو ٹائٹل پہ اس کے جال مکڑی کا بناؤ اس میں لکھا کہ مولوی پر کیسا جال ڈالتا ہے عالم کو کس جال میں پھنساتا ہے زاہد کو کس جال میں پھنساتا ہے دنیا دار کو کس جال میں پھنساتا ہے اور ایک جگہ اس کی امید کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں شیطان کی کہ وہ ظالم تو نبیوں سے بھی مایوس نہیں ہوا کہ میں ان کو بھی بٹکا کے لے جاؤں اس کی ہمت دیکھے آپ اس کا ارادہ دیکھیں آپ اس کی کمٹمنٹ دیکھیں یہ کتاب جو عربی جانتے ہیں وہ تو عربی میں پڑھیں اس کا اپنا ایک مزہ ہے کیونکہ اوریجنل کتاب عربی میں اردو ترجمہ لاہور سے پرنٹ شدہ ہے. اسلامی ثقافتی مرکز سے مل جاتا تھا آج کل نہیں ہے میں ان سے کہوں گا کہ وہ لائیں آپ دیکھیے زندگی کس چیز کا نام ہے دکھ. دکھ کیفیات کی بات کر یا آدمی پر غمی کی حالت تاری ہوتی ہے یا خوشی کی حالت تاری. اور یہ غام اور خوشیاں رات اور دن کی طرح آتے ہیں دن آتا ہے پھر کچھ دیر رہتا ہے پھر اس کے بعد رات آتی ہے پھر رات آتی ہے تو کچھ دیر رہتی ہے پھر دن آتا ہے غام آتا ہے کچھ دیر کے بعد خوشی آ جاتی ہے آدمی اس میں مگن ہوتا ہے اتنی دیر میں پھر رات آ جاتی ہے پھر کوئی گام آ جاتا ہے اس کو ابھی دہلا ہوتا ہے آدمی پھر خوشی آ جاتی ہے یہ کیسی یاد ہے حضرت عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے میں کسی آدمی کی جان آسانی سے نکل جانے کو بڑا اچھا سمجھتی تھی بڑا فخر کرتی بڑی سوکھی جان نکلی ہے لوگ ہماری ہیں یہی کہتے ہیں کسی کے نیک ہونے کے لیے یہ ایک دلیل ہوتی ہے کہ بڑی سوکھی جان نکلی میں بھی یہی کہتی تھی لیکن جب سے میں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کنی کا عالم دیکھا اس کے بعد میں نے کسی کی آسان موت پہ فخر نہیں کیشا سدیکا رضیلہ تعالیٰ نہ کسی کی موت کو بھی حضور کی موت سے جوڑ کر ناپ کر دیکھ رہی شروع ہو گیا نا پیمانہ کہ اگر اتنی سوکھی جان نکلنی ہوتی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مسافہ کر کے اور سلام کر کے چلے جاتے آپ کی وہ کیفیت جس کو دیکھ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ چیخ پڑی واہ کر با ابا میرے ابا کی تکلیف آپ نے فرمایا لا کر بلا ابھی کے بعد بادل آج کے بعد تیرے ابھی پر کوئی تکلیف نہیں ہو مطلب یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ فلاں سوکھا مر گئے فلاں اوکھا مر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے مسائب سے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے اور اس کے کچھ ابھی گنا باقی ہوتے تو پروردگار اس کی جان مشکل سے نکال کے ان کو دھو دیتا ہے کمپنسیٹ کر دیتا اس کے بدلے میں یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گنا کا کوئی داغ دبا نہیں ہوتا صاف ستھرا جیسے ماں کے پیٹ سے نکل فرمایا منافق آدمی جو ہوتا ہے اس کے احسانات پروردگار چکاتا رہتا ہے جو مشہوری کے لیے دیتا ہے اس کے فوٹو آ جاتے ہیں ٹی وی پہ کہانی چل جاتی ہے اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے بلے بلے بینر لگ جاتے ہیں دنیا میں اس کو اس کا ملتا رہتا ہے کیک بیک یہاں تک اس کی بہت آ جاتی ہے اور اس کے کچھ احسانات ابھی اللہ پر باقی ہوتے ہیں تو پروردگار اس کی جان آسانی سے نکال کے ان کو فارغ کر دیتا ان کے بدلے میں جب شکنجے چڑھتا ہے تو پوچھا جاتا ہے یہ تیری چیزیں ہیں جان سوکھی نکال ہو گئے جان سوکھی کٹ ہوئے نہیں اس لیے وہ آخرت کے لیے دھو کرتا ہی نہیں ہو. اللہ تعالیٰ جان اس کی آسانی سے نکال دیتا ہے یہاں تک جب رب سے ملتا ہے تو اس کا کوئی آسان رب کے ذمہ کوئی نہیں ہو کوئی نیکی باقی نہیں ہو یہ پیمانہ جس سے ناپہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ احضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو وفات ہے ل... لوگ وشال بھی کہتے اس لفظ استعمال کرتے اس کے لیے گستاخی سمجھتے ہیں لفظ موت استعمال کرنا اللہ نے فرما اننا کام مئی تون آپ نے بھی مرنا ہے انہوں نے بھی مرنا ہے تما اندا رب تختہ سم پھر تم نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے جگڑنا ہے آپ نے کہنا میں نے پہنچا دیا تو یہ پتہ ہی کوئی نہیں خالدون اللہ نے لفظ موت استعمال کی ہے بہرحال اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جو مشکل نکلی ہے تو ایسی تو بات کوئی نہیں ہے کہ حضور کے گنا باقی تھے تو ان کو دھونے کے لیے اللہ نے حضور کی جان یہ ایک ایسا شکار جو پیدا ہو سکتا ہے اس حدیث کی روشنی میں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وثال ہے جو وفات ہے جو موت ہے وہ بھی ایک نبی کی موت ہے اور وہ بھی ہمارا دین ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا بھی ہمارا دین ہے اب ہم نے لوگوں کے مرنے کو حضور کے ساتھ ناپ کے دیکھنا ہے تاکہ جس پہ کوئی مشکل وقت ہے کوئی تانا نہ اس کو دے کہ جی بنے تو بڑا نیک فردا سی پر وا جان کے نہیں نکلی اس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا بھی ہمارا دین ہے حضور کو جو تاخ میں پتھر پڑے ہیں وہ بھی اس لیے پڑے کہ ہمارے لیے ایک اسوا ہو جائے جو شاب و بنی ہاشم کی قید ملی ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ ہمارے لیے ایک اسوا ہو جائے حضور کی دو بیٹیوں کو جو طلاق ملی ہے وہ بھی اس لیے کہ ہمارے لیے اسوا ہو جائے کل کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو اب تو بال بھی بیکا نہیں ہوا جی اور ہمیں تو لوگ مارتے ہیں ہم دین کا کام کیسے کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا شک دندان مبارک تخنے زخمی ہوئے ہیں قید کاٹی ہے بلیک میل کیا انہوں نے بچیوں کو طلاق دے کر ہر حال سے گزرے ہیں اور وہ ساری ہمارے لیے کیا سنتے ہیں نشانے راہ ہیں کہ اس رستے میں یہ یہ چیز آئے تو اسے یہ مت سمجھو کہ جی اللہ کا آزاد دوسری چیز حضرت رضی اللہ ضلع تالانہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بعد الانبیاء امبیا نو انسانیت کا سب سے پیارا انسان اور سب سے نیک انسان جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ایک فرد کا قرضہ اسلام پر باقی رہ گیا ہے اور وہ ابو بکر ہے اس کا رب دے گا قیامت کے دارے. سمجھ لگی کیا مقام ہے ان کا انتقال ہوتا ہے چوتھا دن چڑھتا ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آنکھ میں سرما ڈالتی ہیں اور زیفران جو ہے وہ ملتی ہیں اپنے کپڑے پر اور فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اس کی حاجت نہیں تھی لیکن میں نے یہ سرما سوگ کو توڑنے کا اعلان کرنے کے لیے کہ میرا سوگ ختم ہو گیا ہے اور یہ خوشبو اس سوگ کے خاتمے کے اعلان کے لیے لگائی ہے کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ چاہے وہ عائشہ کا والد اور امت کا بہترین انسان ابو بکر کیوں نہ ہو سوگ تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے سوائے بیوی بی کے اپنے شور کے ناپائیں اپنے دکھ کو کیا دکھ نے کم ہوگا صبر نام کس کا ہے دکھ کو دل میں بند کرو اور سنت پہ کرو ازر اسی لیے تو ہے ورنہ مہینے دو مہینے چار مہینے بعد تو ویسے بھی زخم ہلکا ہوتا ہوتا ہوتا صدمہ ختم ہو جاتا ہے اس کا کوئی نہیں ہوتا آپ نے فرمایا ان دا صدمہ تلولہ پہلی لگے تو جو تیرا ریئیکشن ہے اس کا نام صبر ہے دو چار مہینے بعد تو کافر بھی جو ہے وہ دوبارہ روٹین میں آ جاتا ہے سارا کچھ بھول بال جاتا تیرا بھی اگر وقت نے وقت نے تیرے زخم کو دبا دیا ہے تو کوئی اجر نہیں ہے دل دکھ سے بھرا ہوا آنکھوں سے آنسو جا رہے ہوں اور زبان سے وہ نکلے جس پہ رب راضی کانا دکھ نہیں تھا دل میں بھول تین دن میں اپنے باپ کو بھول گئی ان سے چنگا باپ اس امت میں کسی کا ہو سکتا ہے سردار امت کو چھوڑ دیا اس امت میں سے کہ حضور امت ہی نہیں اس امت میں ان کے والد سے زیادہ پیارا لطیف رحیم والد کوئی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ہم بے امتی من امتی ابھی بکر میری پوری امت میں قیامت خانے والے انسانوں میں میری امت کے بارے میں سب سے زیادہ رحیم شخص ابو بکر تین دن میں بھول گئی تھی نہیں سدمہ اپنی جگہ تھی اس پہ زپ لگائی ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدمے کو اندر بند کیا سوگ تونے کا اعلان کر دیا چوتھے دن فرمایا سوائے عورت کے کہ اسے چار مہینے دس دن اپنے شوہر کا سوگ کرنا اسی سے آپ میاں اور بیوی کے تعلق کا اندازہ کر لیں ناپین تین دنوں کے ساتھ اس کے شوہر کو باپا تو تین دن شوہرہ تو چار مہینے دس دن کوئی پرسنٹیج بنتی ہے کہ کیا تعلق ہے ان دونوں کا اپس میں اسی لیے باپ چھوڑ کے اس کے ساتھ سہرا میں بھی رہتی اسی لیے فرمایا اگر رب کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا شوہر کو سجدا کر خاتون غزوہ گزوائے میں بیٹھی ہوئی ہیں رستے میں انتظار کر رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں فلاں کا کیا بنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ رہے ہیں ساتھ ان کے کچھ صاحب ہیں کہتے ہیں تیرے والد شہید ہو گئے کہتے ہیں للہ و لہرا جو بھائی شہید ہو گئے, دو بھائی شہید ہو گئے. راجع. بیٹا شہید ہو گیا کہتی ہیں للہ و نا لہراجو کہتے ہیں تیرا شور شہید ہو گیا چیخ نکل جاتی ہے اس, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نکلے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان ایک خاص طا باجا بہن کو مب یہ حقوق و فرائض جو میاں بیوی کے ہیں یہ رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے رب اور بندے نبی اور امتی کے بعد سب سے قوی رشتہ ہے لیکن نائش شاہ نے اپنے دکھ کو بھی اس پیمانے کے ساتھ ناپا جو محمد دے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیمانہ کھو گیا ہے علاج یہ ہے وہ پیمانہ لے آؤ اندھیرے چھٹ جائیں گے تمہارے گھر میں فتنہ نہیں آ سکے گا تمہارے ملک میں تمہاری سوسائٹی میں فتنہ نہیں آ سکے گا چاہے کوئی مولوی کتنے بھی امامے باندھ کے آئے کتنی بھی نورانی شکل لے کر آئے اگر حکم سنت کے خلاف دیتا ہے کام سنت کے خلاف کرتا ہے ناپو اور اٹھا کے پھینک دو اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا نہ ہمارے لیے کوئی ہے نہ اللہ کے لیے کوئی ہے آپ سے زیادہ نورانی چہرے والا اس زمین پر کسی نے دیکھا نہیں اس لیے اس میں چکر مت کاٹنا اس چکر میں مت آ جانا کہ رنگ گورا ہے گالیں سیب کی طرح دمک رہی ہیں تو نور برس ہے چار دن کنک جا کے کاٹے نا جون جولائی میں لگ پتے جائے رنگ نظر نہ اجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں حلوے کھاتے ہیں بوسکی اور راڈو یہاں سے چلے جاتے ہیں تو رنگ گورا ہی ہونا ہے نا چار دن گندم کاتے جا کے گا گائے جا کے ہال چلائے جا کے جاتا ہوا نظر نہیں آئے گا چٹے رنگ پر جا کے تو مت قربان کر دینا سنت کو پیمانہ نہیں چھوڑنا ہے چاہے کوئی بھی ہو ہمیں سنت سے ناپنا ہے اسے. اس اس ڈیفیشئنسی کو پورا کرنا ہے یہ کمی ہے جس کو ہمیں پورا کرنا ہے یہ ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے کہ حضور نے تو ایسا نہیں بہت سارے واقعات ہیں وہ تلبیس کتاب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتا چلا کیا فتنے آئے اور کیوں ختم ہو گئے اس لیے کہ سنت کا پیمانہ لے کر کھڑے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ امام شافی رحمت اللہ امام بخاری رحمت اللہ اور وہ چھانٹ چھانٹ کے پھینک سے چلے اس لیے ختم ہو گئے پھر نہ کوئی مہدی کا دعوی کرے گا پہلے وہ ریاض گور شاہی صاحب تھے یہ ہمارے گاؤں کے نزدیک ہی رہتے دولتالہ سے گجرحان کنڈکٹر تھے یہ بس کے اس بس کا ڈرائیور یہیں جمعہ کا خطبہ سن رہا ہو ہمارے مزر حسین صاحب یہ ڈرائیور تھے وہ کنڈکٹر ریاضہ کنڈکٹر علامہ ریاض احمد گور بنا ہے پھر وہ بن گئے امام مہدی کہتا اسود میں میری تصویر نظر آتی ہے چاند پہ میری تصویر نظر آتی ہے ساؤتھ افریقہ میں ایک سکھوں کے گردوارے میں تقریر کر رہے تھے وہ سکھوں میں بہت مقبول تھے پنجابی میں گال کرتے تھے نا دل کٹ لیتے تھے سکھوں کہتے ہیں میں اسلام پھیلانے چھوڑی ہوں میں تو وہ گرو کی تعلیمات کو عام کر رہا ہوں تو کرتا بھی اسی کو عام کر نماز روزے کے ساتھ اس کا کوئی سروکار نہیں کنڈکٹر سے ایماندار بھی بن گیا دنیا بلے بلے پیچھے کر پاکستان سینٹر میں تقریر کر کے گیا ہے یہ وہ امت ہے ہماری وہ سوسائٹی ہے جس میں ریاضہ کنڈکٹر ایماندار بھی بن کے کھڑا ہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چار سال کا پانچ سال کا سات سال کا 10 سال کا بچہ ہے سیڈی دے کے امام محدتی بنا لی ہے بڈھے ہو گئے ڈاکٹر اسرار ہے صاحب لاہور میں بتا بتا کے قرآن تعلیمات بتا بتا کے قرآن تعلیمات اس عمر میں گولیوں کا پورا پھکا مار کے وہ بندہ بیٹھتا ہے شاہ کے بعد اور فجر کی نماز کوٹتا ہے وہ شہری کے وقت ترجمہ قرآن کا انہیں کسی نے امام محدودی کوئی نہیں بنایا ان کی تعلیمات کو کسی نے قبول کو نہیں کیا چار پانچ سات سو بندہ ان کا ممبر بنا ہوا ہے کیوں؟ احمد علی لاہوری مفسر قرآن رائے چلے جاتے منصورہ اسلام کے غلبے کے جتنے بھی طریقے مروج ہیں وہ ادھر ہی رہتے انٹرنیشنلی سوچ تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں دنیا کی سوچ ان کے ساتھ متفق ادھر چلے جاؤ اسی طریقے سے انٹرنیشنلی سوچ منصورے والوں کے پاس چلے گا خلافت کے غلبے کی تھوریٹیکلی ڈاکٹر اسرارحمد صاحب کی ہنڈریڈ پرسینٹ ایک سو ٹھیک نظر آتی ادھر چلے جا ووٹوں کے ذریعے لینا مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. تمہارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں دین اس طرح کوئی نہیں آیا تھا موجوں کے ساتھ دین آیا دن رات پتا ایک کر کے محنت کر دندان مبارک شہید کروانے ماتھا شک کروانے قیدیں کاٹنے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسا طویز مل جائے اسلام غالب آ جائے کوئی بندہ ایسا مل جائے چاہے وہ بچے ہی کیوں نہ پانچ سات سال ہمیں غلبہ پلا دے